اور عزیز طرح یہ دو تین درد جو ہوں گے ان کو آپ اسباق ہی سمجھے یہ آپ کے اسباب ہو رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت ہیں اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لے کے مقلد ہے آپ کے مدرسہ میں پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا تو یہ آپ کا مدرسہ کس ملک میں ہے کس صوبے میں ہے اور کس شہر میں ہے کوئی یاد کرنے جائے وہاں پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے آپ کہیں ہم پاکستانی ہیں واپس آپ کراچی پہنچ گئے وہاں کسی نے پوچھا کراچی میں کہ آپ کون ہیں آپ سے پاکستانی ہیں تو وہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ کیا جواب دے رہا ہے اب آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں کہ حضرت عصمت کے پاس مجھے کاغذی نے پوچھا تھا تو کہاں رہتا ہے میں نے کہا تھا پاکستانی ہوں دوسرنے کہا کہ میرے سوال کا جواب پورا ہو گیا اب تو مزاق اڑا رہا ہے وہ کہے گا کہ وہ تو پاکستان سے باہر یہ بتا, بات بتا رہا تھا نا اب آپ کہیں گے کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں تو جب پنجاب کا نام لیا تو پاکستان کی نبی ہوگی آپ پاکستان میں نہیں رہے یا رہے پھر آپ پنجاب میں آ گئے تو پوچھا آپ کہاں رہتے میں پنجاب میں رہتا ہوں تو لوگ ہنسیں گے کہ سارے پنجاب میں بیٹھے ہیں یہ پنجاب کا نام ہی لے رہا ہے آپ حیدرآباد کا نام لے دیں گے تو پنجابی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور پاکستانی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اسی طرح ہم کافر کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف کا دائرہ ہے جس کو سنت اور بزت کا اختلاف کہتے ہیں جس میں ہم اہل سلت و جماعت ہیں ہمارے مدمقابل قدری ہیں جبری ہیں قارضی ہیں موتزلی ہیں پھر اہل سلت و جماعت کے اندر کچھ اختلافات ہیں ان میں ہم اپنے آپ ہاں کو ہنسی چاپی مالکی ہمبلی کہتے ہیں تو یہ جو شور مچ جاتا ہے کہ کسی نے ہنسی کہا تو وہ مسلمان نہیں رہا یا کسی نے ہنسی کہا تو وہ لے سلطمل جماعت نہیں رہا یہ ایسا ہی شور ہے جیسا کوئی کہے کہ فیصلہ آباد کا نام آنے سے پاکستان کا انکار ہو یا پنجاب کا انکار ہو جاتا ہے تو ایسے مند بھی آج دنیا میں موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے ہیں معذ اللہ صحابہ سے بھی آئمہ سے بھی لیکن ان کو ایک لفظ یا کا استعمال نہیں آیا آج تک یا کا لفظ یا لفظ ہمیشہ ہم جنسوں میں آتا ہے مطلب یہ کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا بھارت میں ایک لفظ جی بہت طرح ملکوں کا نام ہے نا آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا سرحد میں جی آپ میرے کل جواب دینے پر پابندی ہے کوئی پنجاب میں بیٹھے ہیں سرحد میں تو دونوں طرف صوبے ہیں اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں تو یہ غیر مقردوں والا سوال ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنجاب پاکستان کا ہی صوبہ ہے یہ بھی پوچھے کہ آج جمعہ رات ہے یا جمع تو کیا آپ بتائیں گے دونوں طرف دن ہے نا آج ربی لو ہے یا روی سانی آج جمعرات ہے یا ربی لول؟ تو یہ ربی القردوں والا سوال اب یہ سوال تو صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ موسری ہیں یا عوی آپ محمدی ہیں یا موسری دونوں طرف نبی ہیں نا لیکن یہ سوال ایک نیا اٹھا ہوا ہے کہ آپ ہنفی ہیں یا محمدی یہ ایسا ہی ہے جیسے کو پوچھے کہ آج جمعرات ہے یا ربی لفظ تو جس فرکے کو ایک لفظ یا کا صحیح استعمال نہیں آتا ان کے بارے میں ہم یہ کیسے مان لے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں جو ہم اہل سنت والجماعت جماعت ہیں جب ہم اپنے آپ کو اہل سلط کہتے ہیں تو ہمارا تعلق نبیوں کے سردار آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب ہم بل جماعت کہتے ہیں تو ہمارا تعلق نبی عبد السلم کے پاک با صحابہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب ہم حنفی یا کافی یا مالکی یا ہمبلی کہتے ہیں تو ہمارا تعلق اپنے مجم کے ساتھ گل جاتا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ ان تین تعلقوں کی ضرورت کیا پڑی تو اللہ کے نبی سے تعلق اس لیے جڑا کہ وہ دین کے لانے والے ہیں تکمیل دین ان کے ذریعے ہوئی الوم اکمل اکمم تو علیم العم ادیم و رضی الحق الاسلام دین اکما سے تعلق اس لیے ہمارا جڑا کے دین کو تمکیل مضبوطی دنیا میں ان کے ذریعے سے نتیب ہوئی اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے ہیں اللہ کا جو راج دین ہے یہ خلافہ دین کے زمانے میں دنیا میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا اور آئمہ کی طرف نثت اس لیے ہے کہ صحابت رام رضوان لال احمد کی زندگیوں کا اکثر حصہ میدان جہاد میں یا داخت و تبدیگ میں گزر گیا انہیں یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بیٹھ کر حدیب پاک کی کتابیں جمع کرتے یا فکا کی کتابیں لکھتے تو آئمہ اربا نے نبی پاک کی سنت کو جمع کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس پر عمل کر سکے اللہ کے نبی کے دین کو کیا تین نتیب ہوئی تقریل کیا دین صحابت کی جماعت سے سمکیل اور تدوین دین کو کیا چیز ملی تدوین دی تدوین ان کے ہوئی تو आम لوگوں کو سمجھانے کے لیے اردو میں الفاظ میں بتایا کرتا ہوں अगर के پورا محمد تو نہیں آتا لیکن ایک نقشہ ذیل میں آ جاتا ہے کہ اہل سنت میں نسبت اللہ کے لبی پات کے ساتھ ہے جو دین کے لانے والے دین کے و جماعت میں تعلق صحابہ کے ساتھ ہے جو دین کے پھیلانے والے اور انفی مالکی میں ہمارا تعلق آئمہ کے ساتھ ہے جو دین کے لکھوانے والے ہیں <متصف> دین کے لکھوانے والے تو اس لیے ہم اس ملک میں جو رہتے ہیں اہل سنت والجماعت جماعت انفی ہے ہمیں الحمدللہ ایک بات پر فخر ہے کہ ہمارا یہ نام متصل صنعت بھی ہے اہل سنت ول جماعت ہنسی سنت میں نسبت چین کی طرف ہوئی اللہ کے نبی پاک کے ساتھ تو صحابہ حضرت کے زمانے میں ہوئے یا دو سو سال بعد ہوئے صحابہ نے نماز اسی طرح کسی حضرت کو دیکھ کر جس طرح میں اور آپ نے اپنے والدین اور اساتذہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر نماز دیکھی ہے امام ابو عبیفہ رحمۃ اللہ صحابہ سے کتنے سو سال بعد ہے میرا صحیح بخاری شریف صفحہ تین سو باسٹھ جلد اول اس پر حدیث خیر قرون ہے خیر الناط کرنی تم مل یو سم مل یو ہوں تو پہلے ہی حاصل سفے کا ہے فض الفاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کا دور ایک سو بیس تک ہے کب تک اور تابعین کا دور ایک سو ستر تک ہے اور تبا تابعین کا دور دو سو بیس تک ہے یہ تینوں زمانے کا القرون کہنا تھے ہمارے امام سیدنا امام آز ابو علیفا رحمتہ اللہ تعالی علیہ की तारीख पैदायश में इख्तलाफ है क्यों जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया को नहीं पता होता इसने बड़े होकर क्या बनना है इसलिए इख्तलाफ होता है पता नहीं कब पैदा हुआ एक रिवायत है की आपकी पैदाइश सन इकसठ में है दूसरी है कि सन सत्तर में है तीसरी है कि सन अस्सी में है اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جس میں زائد علم ہوگا اس بات کو مان دیا جائے گا مسلم ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولانا کو تین سال سے یہاں پڑھا کے دیکھ رہا ہوں اس مدرسے میں دوسرا کہتا ہے میں پانچ سال سے دیکھ رہا ہوں اسی مدرسے بھی پڑھا رہے تیسرا کہتا ہے میں سات سال سے دیکھ رہا ہوں تو اب جس نے سات سال کا کہا وہ پانچ سال کی نہیں ہوئی اس میں چار سال کی نبی نہیں ہوئی اس میں سب کچھ آ گیا نا اگر اکسٹھ پہ دائق ہے تو امام صاحب نے انسٹھ سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے اگر ستر ہے تو پچاس سال زمانہ پایا ہے امام صاحب نے اور اگر اسی بھی ہو تو چالیس سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ع تو چالیس سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں کیا خیال ہے وہ بھی خاص طور پر خیال کرون کے مسلمان شروع کر دیتے ہیں نا اگر سات سال سے بھی امام صاحب نے نماز شروع فرمائی ہو تو کم کم تینتیس سال صحابہ کے زمانے میں آپ نے نماز پڑھی ہے تو جب آپ بچے نماز پڑھتے ہیں تو بڑے آپ کو دیکھتے ہیں یا نہیں بلکہ غور سے دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو تو بتا دی جائے اس لیے امام آز ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جو نماز ہمیں بتائی ہے یہ صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی ہے دیکھو بالکل عام فہم میری باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پرائمری درجے کی اگر میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہاں نماز پڑھو اللہ کا فرق کہ سر پر ہاتھ باندھو صبح میں اللہ حملے کا وہ تبارہ ستوں کا تو آپ مجھے روکیں گے تو نہیں حسنا تو سب نے شروع کر دیا تو نیا نماز آ گیا کسی علاقے سے تو آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے حالانکہ ایک سنت کی میں نے مخالفت کی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وز فرماتے ہیں منت سنت نہ تو وزن کپتے رنگا طریقہ ہے کہ اکیلی پر اچھی رکھ کر ناپ کے نیچے ہاتھ باندھے جائے میں نے اس کی بجائے سر پر باندھ لیے تو آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے روکیں گے تو یہ فرمائے کہ حضرت پاک نے تو فرمایا کہ بہترین زمانہ تادہ کا ہے پھر تابعین کا پھر سبا تابعین کا لیکن اب سمجھاتا ہے کہ بہترین زمانہ پندرہویں صدی والا ہے کیونکہ معذ اللہ صحابہ کے سامنے امام ابو علیفہ رحمت اللہ ساری نماز غلط پڑتے رہے کسی نے روکا ہی نہیں تابعین کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری نماز غلط پڑھتے رہے کسی نے روکا ہی نہیں بابا تابیم دیکھتے رہے امام صاحب سے نماز غلط پھینکتے رہے کسی نے امام صاحب کو غلط نماز پڑھنے سے روکا ہی اور قدمی صدی والے ایک سورت کے خلاف بھی سر پر ہار مانے نہیں جاتے. تو مجھے ایک ساتھی جبانے لگا کہ میں سفر میں تھا مجھے تھا قریب مسجد کی اڈے کے تو میں نے کہا چلو دورفت نماز پڑھ لوں میں نے جا کر نماز کی نیت باندھ دی تو ایک بابا جی بیٹھے تھے وہ اسے اور آ کر میرے ہاتھ یہاں سے آ کر اس نے یہاں رکھ دیے نماز میں تو میں نے اٹھا کر پڑ پر رکھ لیے اسے نماز کے بعد مجھے کہنے لگا یہ کیا تھا میں نے کہا وہ کیا تھا میں نے سمجھا شاید جتنی ارب کے زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ آج ملے گا تو پھر تھر سینے کی نفرت ارب سے زیادہ قریب ہے اس لیے میں نے کہتا تھر پر رکھ دیجیے تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کے نبی پاک کی زیارت کی اور جس صحابی نے پورا دور نبوت حضرت کی زیارت کی وہ تیئی تھال ہمارے امام نے چالیس سال تقریباً کم از کم مانا جائے تو صحابہ کی جارت کی تو اہل سنت والجماعت ہنسی مطلب کی بنیاد تو ہے مشاہدے پر صحابہ نے آنکھوں سے دیکھ کر نبی کی سنت نبی پاک سے لی امام صاحب نے آنکھوں سے دیکھ کر ان کو نماز پڑھتے دیکھا فرماتے ہیں رہ ابن مالک نسلنی. میں نے حضرت بن مالک نماز پڑھتے دیکھا نماز کے بعد پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سام کرنے کا طریقہ پوچھا تو آپ نے وہی طریقہ ارشاد فرمایا جو اس سے پہلے میں اپنے استاد حضرت حماد سے بھی سیکھ چکا تھا کہ دائیں طرف سلام پھیل کر پھر کرنے ہیں. تو جنہوں نے حضرت انس کی زیارت کی صحابہ کی زیارت کی تو ہمارے ہم کرن والے ہیں یہ کہا جو ہم اور اس غیر مقل میرے تو کہہ دو کہ تم بے سرد کے ہو ہم تو سرد والے ہیں نا اہل سنت وال جماعت تو اس لیے اس وقت تک جو پہلا سبق ہوگا وہ ہے کچھ اصول بات چیت کرنے کے اصول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن خود علاجیل ربے کا دل حکمت و موزہ بل ہسنت و جا دل <آتن> دعوت کے تین طریقے انسان فرمائے ہیں ایک تو دعوت ہے بل حکما ایک ہے معائزہ حسنا ایک ہے جدال بل آسن کیونکہ آپ کا واسطہ تین ہی قسم کے لوگوں سے پڑے گا دعوت میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے دانشور ایجوکیٹڈ لوگ کہلاتے ہیں ان کے سامنے آپ نہایت عام خم انداز میں دلائل سے بات سمجھائیں گے تو پھر وہ بات مانتے ہیں اور بغیر دلیل کے وہ بات ماننے کے تیار نہیں ہوتے اسی کو حکمت کہتے ہیں دوسرے عوام کی بھیڑ ہے ان کے سامنے آپ دلائل بیان کریں گے تو ان کے لیے وہ خشک باتیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا ان کے لیے تبلیغی نصابی ہے معاوضۂ حسنا میں آپ فضائل بیان کریں ان کو ڈرائیو گنا سے تو دیکھو فضائل اعمال نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے عوام کے لیے ہم نے دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے دلائل بیان کریں گے وہ سمجھیں گے ہمارا بغل ضائع ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہاں فضائل سنائیں گے تو وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں عمل کے لیے ان میں روح بیدار ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے دوسرا طریقہ ہے جو عوام سامنے آئے ان کے لیے معاوضہ ہنسنا کہ ان کو ترغیب و ترغیب سے آمادہ کرے عمل کے لیے نیتی کرنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے تیسرے کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں جد بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ جدال بلاسل انضامی جواب سے کہتے ہیں کہ ان کے उनके زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ان کو ایسا انتظامی جواب دو کہ ان کا منہ بند ہو جائے تاکہ باقی تبلیغ کے راستے میں ہمارے رکاوٹ نہ بن سکے جیتار کے حاصل پر میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں نیوٹان میں تھا تو دس بارہ آدمی آدمی سامنے آئے پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے تھے लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे जिंदगी उन्हें पूरी थी तो दाली चावालों ने मेरे पास नहीं दिए आकर बैठ गया तो यहां कोई वहां में बेदुर् और एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि जी हम सब परेशान है हम बहुत परेशान है हम बहुत परेशान है हम बहुत परेशान बस यही कह अब मैं तो उनकी गुस्तगु से ही समझ गया तो मैंने कहा कि जो भी बड़ों को छोड़ता है सारी उम्र ही परेशान रहता है जो भी बड़ों को छोड़ता है सारी उम्र ही परेशान रहता है मालूम होता है कि आप बड़ों को छोड़ बैठे हैं अपने पन्ने कुछ नहीं तो आप परेशानी होंगे और क्या करेंगे जल्दी से करने करेंगे क्या करेंगी चार इमाम हो गए चार चार चार चार पता नहीं कितनी जबरदार چار چار چار چار وہ سارے کو چار ہو گئے میں نے کہا کہ یہ جو سنا تھا کہ کچھ لوگ مہنگے ہوتے ہیں جن کو ایک ہی دو چیزیں نظر آتی ہیں مولانا رو رام تھل پرتے ہیں نا کہ اس کا آپ کو نہیں پتا تھا کہ سج مہنگے ہیں तो शरीर को काफी फुलाने का बोतला दवाई की उठा लाओ वो ब्याह कहता जी दो बोतले है ने कहा कि एक बोतला दो का है दो है साथ ही ये कह रहा है मैं गुस्से में कहा कि एक तोड़ एक ले आओ वो पत्थर लेके गया जो मारा तो गोतल तो, तो एक ही थी जब वो टूट गई वहां कुछ भी ना रहा अब रोता हुआ वापस आ रहा है اللہ کی کتنی ہے کہ چوڑی سی میں دوسری کہاں چلی رہی ہے جن کا ایسے لوگ ہوتے ہیں بہنگے جن کو ایک کے دو نظر آتے ہیں لیکن ایسے بہنگے پہلی دفعہ نظر آئے ہیں جن کو ایک کے چار نظر آتے ہیں کیونکہ اس ملک میں سارے مدرسے ہلکیوں کے ہیں یہاں نہ مالکیوں کا مدرسہ نہ ہبلیوں کا نہ چاپیوں کا تو ایک ہی مذہب ہے یہاں ایک ہی مطلب ہے آپ کو چار کہاں نظر آئے کیونکہ یہاں تو نہیں ہے کسی ملک میں ہو گئے تو میں نے کہا وہ لوگ پریشان آپ کو یہاں بیٹھ کے کچھ پریشانی لگی کام کا کرتے جی خدا ایک ہے میں نے کہا ایک ہی ہے ایمان کے چار ہے خدا ایک ہے ایمان کے چار ہے میں نے خدا ایک ہی آپ ہی مانتے ہیں کہ ہاں خدا ایک ہے نبی پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو وہ چار پورے ہو رہے ہیں وہاں تو سوا لاکھ اتنی نبی ہے جب نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً ہو جائے تو خدا کے ایک ہونے میں کوئی فرق تو امام اگر چار بن گئے ہیں تو کون سی مصیبت آ گئی یہ کیوں چار بنے ہیں میں نے کہا میرے تو سبھی پہلے بنے ہوئے میں نے تھوڑے بنائے ہاں تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو تو ہمیں بتاؤ ورنہ ہم جو سلو قرآن وارا خد آ کہنا محسل کتابات جالنا ہونے رسولوں کا ذکر یہاں ہے ایک علیہ السلام کا آگے کیا ہے وہ جالنا ملو آئی مت ہوئی یا ایک رسول کی امت میں کئی امام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ایک رسول کی امت میں کئی امام ہو سکتے ہیں دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ امام اپنی نہیں بتاتے وہ اللہ کی اللہ کی بات ہی سمجھاتے ہیں اللہ کا دین سمجھاتے ہیں تو میں نے کہا آپ بھی اس قرآن کی یاد پڑے تھے ایک رسول کی امت میں دو امام نہیں ہو سکتے چار نہیں ہو سکتے خاموش ہو گئے جی اچھا آپ یہ صرف سن حدیث سنائیں کہ ایک ایمان کی تکلیف ہی کرنی چاہیے کوئی کوئی حدیث حدیث ہے حدیث ہے آپ پوران پاک کی تلاوت کرتے ہیں فضیع. ساتوں کی راتے یاد ہے ساتوں میں کرتے ہیں جی ایک ہی میں کرتے ہیں میں نے کہا پہلے آپ ادیت کرائے صرف پورے پاک کی رات ایک ہی کہ کی... رات میں کرنی چاہیے باقی چھ میں نہیں کرنی چاہیے تو ساتھ ہے نا متوازی ہم کریں کیا ہمیں آتی ایک ہے میں نے کہا ہم کیا کریں یہاں ہمارے یہاں کہ جیسے ایک پورانے پاپ تلاوٹ کر لیا جائے کہ چاروں بار ہاتھ ہے میں چاروں بار ہک ہے جی چار چاروں پھر کہتے جی چار ہی میں بار ہاتھ جب چاروں بار ہک ہیں तो एक ईमाम की ताबिया में चौथा हिस्सा बीन मिलेगा ना दिन ऐसे तो हो गया तो आप चौथा हिस्सा दीन पर अमल करते हैं मैंने कहा कुरान की किरापे साथ बार हक है कि जी हां मैंने कहा आप सातवा ऐसा कुरान पढ़ते हैं ना छह से तो जाय कर देते हैं आप कि नहीं अगरचे एक किरात में पढ़ते हैं कुरान तो पूरा पढ़ते हैं ना میں نے جس طرح ایک رات میں قرآن پڑھنے سے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے اسی طرح ایک امام کی تکلیف میں پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے جی آپ یہ کہتے ہیں سارے امام بار آ کے میں نے خاصا جی یہی تو کہتا ہوں میں سارے امام بار آ کہ آپ کو عقل نہیں ہے میں نے نے دی تو دی اور الحمدللہ للہ ضائع نہیں کی آپ کی طرح ابھی ہے ان اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے حرام حلال کا حرام بڑے زور سے حرام حلال کا حرام حلال کا جو امام ایک چیز کو حرام کہتا ہے وہ بھی براہق ہے جو حلال کہتا ہے وہ بھی براہک ہے میرے سب بات بارہ کا دونوں براہ تک حرام کہنے والا بھی حلال کہنے والا بھی میرے کو بالکل براہ کہ اکڑ کی بات ہے میرے کون سی بھی اکلیف میں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کو برہق ہونے کا مانا نہیں آتا وہ ہم سے پوچھے جن کا سارے نبی برحق ہیں یا نہیں آپ کا کیا خیال ہے سارے نبی برہق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے عقائ دیکھ ہیں اللہ کی توحید کو سب مانتے ہیں لیکن آ میں نبیوں میں بھی حرام لال کا اصطلاح موجود ہے ہے یا نہیں یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجا کا کیا ہے یا نہیں اور اس شریعت میں حرام ہے یا نہیں کیا یہ حلال حرام کا اختلاف نہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی دو بیویاں شکی بہنیں ایک وقت نکاح میں تھی اور الحکم آ گیا لا تاز میں وہ بین الوقت بہن ان کی شریعت میں جو حلال تھا وہ آج اس شریعت میں حرام ہے آدم السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح ہو جاتا تھا اور آج حرام ہے تو میں نے کہا انبیاء رحم السلام کے برہا ہونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ عقائد سب کے ایک ہے احکام میں حرام حلال بھی اختلاف ہے چاروں اماموں کے برہا ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ چاروں سہی لقیتا اہل سنت والجماعت کے تھی عقائد سب کے ایک تھے البتہ ان میں اتحادی طور پر حرام اور حلال کا بھی جس طرح ہم اس نبی کو بھی برحق مانتے ہیں جس کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا اس نبی کو بھی برحق مانتے ہیں جس کے زمانے میں بہن سے نکاح حرام ہے اس نبی کو بھی برحق مانتے ہیں جس کے زمانے میں سجد تازیمی جائز تھا اس نبی کو بھی برحق کہتے ہیں جس کے زمانے میں تعظیمی حرام ہے کوئی دیر سوچ کر کہنے لگے کہ جی وہ ناسک منسوخ کا مسئلہ ہے نا وہ آم منسوخ ہو گئے وہاں ناسک منسوخ کا مسئلہ ہے میں نے کہا جو منسوخ حکم جس کا تھا وہ بھی برہق تھا نا اور جس کا حکم ناسک ہے وہ بھی برہق ہے میں نے کہا وہاں ناسک منسوخ کا مسئلہ ہے یہاں کا مطلع ہے क्या है? मर्जू मसला है राजे राजय-मर्जू का मसला है जाते वहां हम नासिक पर अमल नहीं करते बढ़त दोनों को कहते हैं लेकिन मनसूख पर अमल करते हैं यहां भी हम राजे पर अमल करते हैं नासिक पर अमल करते हैं मनसूख पर नहीं करते यहाँ भी हम राजे पर अमल करते हैं मरदू पर अमल नहीं करते बढ़हत सबको कहते हैं لگے جی وہ نے لکھا ہے وہاں کہ سجدہ کا ویمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک ہر نبی کی سریت میں جائز تھا صرف ہمارے پاس پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اب میں نے کہا اب دیکھو ایک طرف ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبی ہے جو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز تین ہیں یا چار ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبی وہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی جائز اور ایک طرف ایک ہی نبی حضرت محمد الرسول اللہ سرت نام جو کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام اب گنتی کر کے کدھر جانا چاہیے کہتے ہیں اپنے اس طرح مہاری بابا تماشیلا سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے وہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت سے پہلے ہر نبی کی شریعت میں یادگاری گیری کے لیے مجسم تصویر بنانی جائز تھی رکھنی جائز تھی اب ایک طرف ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبی ہیں جو کہتے ہیں تصویر مجسم بنانی جائز اور ایک طرف ایک ہی نبی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یہ تصویر حرام اب گنتی کر کے چلنا چاہیے پیچھے کدھر زیادہ ہے یا اپنے ہی کی ماننی چاہیے کیا خیال ہے جی اپنے ہی کی ماننی چاہیے تن کا قربانی کا گوشت کھاتے ہو یا نہیں جی کھاتے ہیں क्योंकि देखो ना एक खाने का, का काम होता है काम करने का है जहाँ काम का मौका होता है वहां पीछे बीच आठ पढ़ लेते हैं तीन बिजर का एक पढ़ लेते हैं जब खाने की बारी आते कहते नहीं कुर्बानी चार दिन है तीन दिन से पेड़ नहीं बढ़ता कुरबानी चार दिन है जैसे एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बेटा था जा रहा था किसी ने आवाज दी के जी ये गोजाने वाला है के जी बाप बूढ़ा है बेटा नदान है چند آگے گزرے آگے کو کھیر کھانے والا ہے کہ جی باپ بیٹا دونوں تیار ہے دونوں تیار ہے اب کھانے کے لیے کہتے ہیں تین دن قربانی کے لیے قابل چار دن چاہیے دیکھو ہمارے ہاں آپ پڑھتے ہیں کتابیں ہمارے ہاں بہت احتیاط کا پہلو بتایا جاتا ہے مطلب زور کا وقت بادمان کے یہاں ایک مسر پر ختم ہو جاتا ہے ہمارے امام کے ہاں دو پر ختم ہوتا ہے اثر کا برفر بر دو پر بر شروع ہوتا ہے تو ہم یہی گوشت کرتے ہیں کہ زبر پہلی مثل میں پڑھ لی جائے اثر دو مثل کے بعد پڑی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے لیکن انہیں اس سے نہیں غرض ہوتی کہ اختلاف پوچھا یا نہیں چوتھے دن بازار میں چرا کے دکھا کے قربانی کریں گے کہ سنت زندہ ہو رہی ہے قربانی ہو یا نہ ہو لیکن ایک شور تو مچے گا نا پہلے گائے پھراتے تھے آج کل تو بات جگہ گھوڑا پھراتی قربانی کے لیے گھوڑا پھراتے ہیں کہ جی سن زندہ کرنی دو سن سے زندہ ہوگی ایک گھوڑا گھوڑے کی قربانی اور ایک چوتھے دن کی قربانی یہ جی بڑا شور مچ رہا ہے انکل دو جگہ مناد رہے ہو بات پر ایک کروڑ میں ایک آج کل رہا ہے وہ سکھاریا کا پارن ہوا ہے ان کا کہتا تھا کہ یہاں مناظرہ چر رہا ہے گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے یہ بات دوسری ہے ان کے لیے تو ایک ہی طریقہ یاد رکھیں کہ ان کے ہاں حلال جانور کی کوئی چیز بھی حرام یا مکرو نہیں ہوتی کوئی چیز بھی ہمارے ہاں تو سات چیزیں مکرو ہوتی ہیں نا ان کے ہاں کوئی چیز بھی مکرو نہیں ہوتی تو اس لیے مجھے پوچھنے لگا کہ گھوڑا حلال ہے میں نے کہا سارا یا بخار جیسا پہلے یہ پتہ پتا کرے حریف مزاج کا کھانا کے ہماری شریعت سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں قربانی کا بوجھ کھانا جائز نہیں تھا وہ قربانی کر کے لکڑیوں پر رکھ دیتے تھے یا آسمان کے آگ آتی تھی اس کو جلا جاتی تھی یہ دلیل ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور اگر آگ نہیں آئی تو اس قربانی کو اتنا منوج سمجھا جاتا تھا کہ پھر یہ خود دور لے جا کر اس کو جلاتے تھے کہ اس کی رات کی ہوا بھی اس علاقے میں نہ پہنچے یہ منوج قربانی ہے اب ایک طرف ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبی ہیں جو کہتے کہ قربانی کا گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے اور دوسری طرف کتنے ہیں ایک ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت یہ ضیافت ہے امیر بھی کھا سکتا ہے غریب بھی کھا سکتا ہے تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اب جب یہ باتیں آئیں کہ اب اگر گنتی کرنی ہے تو قربانی کا گوشت چھوڑنا پڑے گا کہ لگے جی پھر ایک ہی نبی کی ماننی جی، چاہیے اپنے کی میں نے کہا یہی ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہی امام کی ماننی چاہیے ہمیں غلطی کرنے کی ضرورت نہیں کہ دوسری طرف کتنے امام ہے کتنے نہیں ہے آپ میں مجھے کہنے لگے کہ اچھا جی دین مکے میں جینے میں آیا تھا یا کوفے میں دیکھا مکے میں جینے میں آیا تھا کہ پھر اگر امام ماننا ہی ہے تو مکے میں جینے والا ماننا چاہیے کوفے والا ماننا چاہیے میں کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے مکے میں جینے والا ماننا چاہیے مکے مجھے والا ماننا چاہیے بات تو بڑی اچھی لگتی ہے میرے بھی دل کو لیکن جھوٹ بولنا بہت بڑا گنا ہے کس نے جھوٹ بولا میں آپ نے کیا جھوٹ بولا میں نے کہا پرانے پاک ناگل مکے مجینے میں ہوا کس کے ساتھ کاروں میں مکھی کاری بھی تھے اس کے کاروں میں مدنی کاری بھی تھے اس کے کاروں میں بطری کاری بھی تھے تم تو سارے ساری آتم خوبی کی گراف پر قرآن پڑھ پر رہے دو سے بڑا پوچھی تم اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقد مطلب میرے تو پوچھا کرو کو آ رہے ہو, ہو, ہو. تھوڑی دیر خمہ رہے آخر مجھے کہتے ہیں کہ کیونکہ والوں نے قرآن گھر بیٹھ کر تو نہیں بنایا تھا نا شہابت رام مکہ سے مدینہ سے چلے ایک ہزار سے زائد صحابہ آباد ہوئے آکر آ میں وہ قرآن پاک مکہ مدینے سے لے کر آئے تھے تو بہت اچھا اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو کوئی مشکل تو نہیں ہے بس اتنی بات تم یاد ہو کہ جب صحابہ کرام مکہ اور مدینے سے تصریف لائے طوفا تو قرآن ساتھ لے آئے تھے نا مکے والا مدینے والا یونیور ہاں. نماز وہی پھینک آئے تھے تو کوفے جا کے نہیں ڈال لیں گے یا جب ساتھ آئے تھے تو نماز بھی ساتھ ہی لے آئے تھے مدینہ ذریع سے اور مدینے ترین سے وہاں سے لائے ہوں گے میں ویسے اس میں شک ہے کہ وہاں سے لائے ہوں گے میرے سب بات بالکل صاف ہے کہ جب یہ قرآن جو کاری آسم کی ماں پر ساری دنیا میں پھیلا یہ صحابہ ہی کوفے میں لائے یہ نماز جو امام صاحب کی ماں پر ساری دنیا میں پھیلی یہ صحابہ ہی لائے تھے لیکن مصیبت یہ آ ہے کہ ایک رات بھی قرآن کا دشمن ہو گیا کہتا ہے یہ قرآن غلط ہے جو صحابہ پوس میں لایا تھا اور ایک رات جیس نماز کا دشمن ہے کہتا ہے کہ نماز ہی غلط ہے جو صحابہ پوس میں لایا تھا حالانکہ یہ قرآن بھی متوطر ہے یہ نماز نہیں. یہ میں نے جو واقعہ سنایا اس کو کہتے ہیں گیدار دلاسن سمجھنا یا سمجھنا دل پھیرنا ہمارے پاس کی بات نہیں لیکن اگلے کی زبان تو بند ہو جائے نا آگے چل نہ طریقہ ہے دعوت کا پہلا تھا حکمت وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دوسرا تھا معاہدہ ہسنا وہ عوام کے لیے تیسرا جو ضدی لوگ ہیں ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اپنا تو ان کو ایسا جگہ تور انضامی جواب دو کہ پھر وہ بولنا بند کر دے تاکہ آپ اپنی جو دعوت کا کام باقی ہے اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں اب یہ یاد رکھیں آپ اکثر طالب علم بیٹھے ہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سارا علم جتنا بھی تالبیہ ہے اس کا پلاسا دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں کون کون سی تصور اور تصدیق اتنا ہی سارا علم ہے نا تصور اور تصدیق تصور اپنا دوسرے تک پہنچانا ہو تو اس کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے کال اخارے جس کو آپ کہتے ہیں اور تصدیق دوسرے سے بنوانی ہو اس کے لیے حجت اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ پڑا نہیں ہے بڑے تلوار میں ہوگا نا کہ باپ جو ہی ہوتے ہیں منطق میں ایک تصور کا ایک تصدیق کا ہے تو سارے علم کا خلاصہ جو ہے وہ یا تصور ہے یا تصدیق ہے اب تصور آپ نے اگلے دوسرے تک پہنچانا ہے مثلاً انسان ایک تصور ہے نا تو اس کو آپ بظریہ تعریف آگے پہنچائیں گے حیبان ناطق تصدیق منوانی ہو تو بذریعہ دلیل اور حجرت منوائیں گے تو سارے علم مناظرے کا خلاصہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تعریف کرنا آ جائے اور ایک غریب دینی آ جائے تعریف جو ہوتی ہے اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں جامع مانے ہونا اس لیے تعریف کے دو حصے ہوتے ہیں جنس اور فصل حوان جنس ہے نا ناسک فصل ہے جنس آتی ہے جامعیت کے لیے فصل آتی ہے مانویت کے لیے تو تاریف وہی صحیح ہوتی ہے جو جامع بھی ہو مانے بھی ہو آج تک آپ نے تعریفیں یاد کی طرف کی بھی, ناو کی دیا کی بھی اصول حدیث کی بھی اصول فیکا کی بھی لیکن یہ بھی نہیں لگتا کہ اس میں کون سا درجہ جلد کا ہے کون سا درجہ فصل کا ہے بس کنما بامانا لفظ کو کہتے ہیں اب آگے تینوں برابر ہیں جن کا درجہ ہے نا آگے کہیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ زمانے کا تعلق ہوگا یہ پیتلا فیل کے لیے کہیں ہے کہ خود مانا لیجیے گا پھر اور ساتھ ملانا پڑے گا کسی طرح حضرت پاسم نے جو کام کیے ضروری قرار دیے اس کو آپ یا فرض کہیں گے یا واجب کیونکہ اگر گلیلے قطعی سے ثبوت ہے تو فرض ہے اور اگر ثبوت میں ضرت ہو گئی آ گئی تو اس کو ہم واجب کہہ دیتے ہیں اگر نے جو فرض اور نفل کے علاوہ کے بازو کے علاوہ فرمایا بات کی اس کے بھی دو حصے ہیں اگر, اگر آپ نے موازمت فرمائی تو مقدہ کہتے ہیں موازمت نہیں فرمائی تو اس کو ملتا پر نفل کہتے ہیں تو اس طرح یہ تاریفیں ان کی پہچان جامع ہوتی ہے صحیح طریقے پر کہ آپ ان کو پہچانے کہ اس میں جن کا درجہ کون سا ہے اور فصل کا درجہ کون سا ہے ہر باتر ترکی کے لیے پہلا کمی ہی مشکل ہوتا ہے وہ کبھی صحیح تاریخ نہیں کر سکتا ہمارے پتلور میں منایا جاتا شراوی پر بہت بیس سال پہلے کی تقریب بات ہے مولا تو حضرت مول صاحب رحمتہ اللہ حضرت علی کے خلیفہ تھے وہ حیات تھے تو میں نے لکھ کر دیا کہ بیس رقت راوی بعض مات سنت موقع ہے اس نے لکھ کر دیا کہ آٹھ رقت راوی بعض مات سنت موقع ہے اب اصول یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مفرد الفاظ ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے تو میں نے کہا کہ سنت مقدا کی تعریف لکھیں تراوی کی تاریخ لکھیں وہ یہ دونوں تاریخیں کبھی نہیں لکھیں گے بالکل نہ ان کو آتی ہے ساتھ ہی میں نے یہ بھی شرط لگا دی کہ آپ کے یہاں جلیل صرف کتاب قرآن حدیث ہے اس لیے سنت کی تعریف جو لکھے وہ صرف قرآن یا حدیث سے مجھے دکھائے کسی اردو کا کال نہ ہو اور ترابی کی جو تاریخ لکھے وہ بھی ہمیں پران حدیث سے دکھائے کیونکہ اگر آپ نے کسی امدی کی کتاب سے چوری کی تو آپ کو پتا کہ چور کے ہاتھ بس جاتے ہیں. اب یہ مطلب بڑا پریشان پن تھا آ کر اس نے ابن رحم سے کتاب کا نام نہیں لکھا تو ماں واضح نبی و صلی اللہ کلم سے ہی سنت اس کام کو کہتے ہیں جو حضرت پاک نے خود ہمیشہ کیا ہو ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے ابن حمام سے چوری بھی ایسے کام کی ہے کہ آپ کا کام بنا نہیں کیونکہ کہ شیخ نے اگرچہ یہ تاریخ لکھی تھی ابن حمام رحمۃ اللہ نے لیکن بعد میں جب تحید رسول رسول کی کتاب لکھی تو اس نے فرمایا کہ یہ تاریخ غلط ہے کیونکہ تاریخ میں دو چیزیں چاہیے کون کون سی جامع ہونا اور مانے ہونا یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانے ہے نہ جامع ہے نہ مانے ہے رکھا جامع اس لیے نہیں عوام بیٹھے تھے آپ کے علاقے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز پانچوں نمازیں جو ہیں ان سے پہلے اذان کہنا موقع ہے سلک موقع ہے کہ جی ہاں کسی نے اخراف تو نہیں کہ نہیں تو حضرت نے ایک مرتبہ بھی اذان نہیں کہی ایک مرتبہ بھی خود اقامت نہیں کہی اور یہ تاریخ لکھی ہے کہ جو کام حضرت نے خود ہمیشہ کیا ہو وہ سلط موقع ہوتا ہے اس تاریخ کے مطابق نہ اذان سلک موقع رہی نہ اکامت سلط مقدہ رہی تو اس لیے اس میں جامعت نہیں ہے یہ تو میں نے دو مثالیں دی ہیں بہت ہی سنتیں اس تاریخ میں نہیں آ رہی مانے بھی نہ رہی کیونکہ حضرت نے فرحل بھی ہمیشہ ادا فرمائے ہے تو یہاں تو فرحل بھی اسی میں شامل ہو گا ختم ہو گئے سارے صرف سنت ہی سنت رہنی اور صرف تو میں نے کہا نہ تعریف جامع ہے نہ مانے ہے تو یہ تعریف کرنا جو ہے باطل شرفوں کے لیے بڑی موت ہے مصیبت ہے اب جب میں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع ہے تو جو مولوی صاحب آگے بیٹھ کر رہے تھے ان کا نام محمد رفیع صاحب تھا ان کے استاد چھ سفید پیچھے بیٹھے تھے استاد ان کا نام تھا عبد الرحیم صاحب پورے تھے وہ پیچھے سے کھڑے ہوئے کہ آپ میرے شاگرد کو تنگ کر رہے ہیں کہ سنت کی تعریف کرو मुझे भी नहीं आती सुन्नत की तारीफ मुझे भी नहीं आती आप हमें तीन महीने की मोहनत दे फिर हम सुनत की तारीख याद कर लेंगे कहा कि फिर तीन महीने आप वोल्ट मांग रहे हैं सुनत की तारीफ के लिए फिर मैंने कई हदीज की तारीफ पूछी है फिर आप तीन महीने और वोट मांगेंगे پھر عزیز کی تاریخ بھی پوچھنی پڑے گی پھر تین مہینے آپ مولت اور مانگیں گے تو آج ہی آپ مولت مانگ لیں کتنی مانگنی ہے پھر یہ تین مہینے میں ہم سب کچھ یاد کر لیں گے میرے پہلے تو ساری عمر یاد نہیں ہوا اب آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے مجھے پتا جو آپ نے یاد کرنا ہے کہ نہیں یہ تین مہینے کی تاریخ ہے سب کچھ آ جائے گا میرا کچھ بھی نہیں آئے گا مجھے پتا صرف حکومت کو درخواست دے کر مناظرہ بند کرا ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو ویسے دیکھو بات ان کی ہوتی ہے عوام کو یہ پر... صرف دو چیزیں ماننی ہیں قرآن اور حدیث اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فیتا کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دیے ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فا کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی اللہ نے ہمیں دو کان دیے ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فیتا کے لیے کوئی کان نہیں دیا اللہ نے ہمیں ایک زبان دیا پوپا ہاتھوں بانکنے کے لیے اور کوئی کام نہیں اس کا بھجائی وہ ایک ہے نا اب میں نے چیک دیکھ کے دی کہ حدیث سے متعین کریں کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے حدیث والا کون ہے اور جس کا دایاں ہاتھ کاٹا ہو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث چھوڑے قرآن والی آن کون سی ہے حدیث والی آن کون سی ہے قرآن والا کان کون سا ہے حدیث والا کان کون سا ہے اب لوگ بڑے سوائے جی قرآن تو گال کی کیتی بولے جی ہاو جی نے جو سامنے بیٹھے ہوتے نا ناک کے کیوں لکھا ہوئے گولیاں بناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا کران سنایا جی آج آبا جی نے بڑا کران سنایا بتا پتا ہم لیا ری ان کا پورا ہوتا ہے وہ آخمی کی رات ہے ان کو پڑ तो وہ بہرحال طریقہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھو جی الحمدل امدیوں سے جان ٹوٹ گئی امدیوں سے صرف اللہ رسول کی مانتے ہیں اللہ رسول کی اور کسی کی, کی نہیں مانتے ہیں. کوئی تمہیں امام ابو علیفا کی دعوت دیتا ہے کوئی امام مالک کی دعوت دیتا ہے کوئی امام شاپی کی دعوت دیتا ہے کوئی امام اہم کی دعوت دیتا ہے ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دیتے ہیں بس کبھی ہوتی رہی میرے شگرد بیٹھے تھے تو بعد میں پھر وہ کچھ کسی خود لے کر دے دیتے ہیں لڑکوں کو کہ ہمیں دینا تو کچھ پھر اور بھی تو آ جاتی ہے نا کوئی کوئی سوال پوچھنا ہو جاگر میرا پتن جی السا نام کھڑا ہو گیا جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا قرآن اور حدیث دو چیزیں ماننی ہے نا بس دو دوسری تو نہیں ماننی چلے گی قرآن پاپ تو ہمارے گھر ہے حدیث کسے کہتے شاگرد تھا نا میرا اور میں نے سمجھایا ہوا تھا کہ تاریخ ان کو نہیں آتی حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں نبی پر تم نے جو فرمایا پودے رسول کو جو کر کے دکھایا پھیلے رسول کو جو کروا کے دیکھ لیا تبیر رسول کو اچھا اچھا ماشاء میں ذرا لکھ لوں دیکھو دین کا مترا ہے نا تو مجھے لکھوا دے لکھوا دیں تین دفعوں نے فرق کے ہی کہ یہی اڈمیشن کہتا رہی میں نے کہ اب وہ قرآن کی آیت لکھائیں جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ حدیب کہنا میرے نبی کے قول کو میرے نبی کے خیر کو میرے نبی کی تقریر کو قرآن میں کہا ہے یہ قرآن میں نہیں آئیے ایسا اچھا نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں پھر وہ حدیث لکھوا ہو جس میں حضرت نے فرمایا ہو کہ حدیث کہنا میرے کال کو میرے کو, تقریر کو حدیث میں پھر آپ نے تین گھنٹے بھی ضائع کیے ہمارے بھی ضائع کیے کہ قرآن حدیث کے سوا کچھ نہ ماننا اور میں نے حدیث کی تاریخ کو پدرے کی سوتی سے چوری کر کے بتا دیا نہ قرآن کی یاد لکھا سکتے اس تاریخ کے لیے نہ نبی پاک کی حدیث اس اسے لڑ پڑے کوٹھی میں درد تھا वाला والا کھڑا ہو گیا آپ مانگ کے کہ جی اگلا درد یہاں نہ دے آپ کی لڑائی ہوگی میری کوسی کو چلا لگ جائے گا کوئی اور جگہ تلاش کر رہے ہیں مہربانی آپ پھر بےچارے دو مہینے تلاش کرتے رہے پھر ایک کو درد جل گا یہ کر چلا جا بیٹھے رہے بعد میں کھڑے ہو گئے سوال پوچھنا ہو کھڑا ہو گیا جی ماشاء بہت اچھا بیان تھا آپ دیکھتے قرآن حبیف یہ قرآن پاک کی کو لائفیں کتنی ہیں قرآن پاک کی کو لائفیں کتنی ہے منصوب کو تو پتہ نہیں تھا صاحب نے بتا دیا کہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کے قریب ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ منصب اتنی ہیں ہاں اتنی ہے ان میں سے کتنی رہیس ہے کتنی صحیح ہے زیب, کوئی نہیں. سب صحیح ہے کام کی ابھی سے کتنی ہے اس کو کیا پتا ایک لڑکا خود ہی لے گیا ہوا تھا ادھر وہ کہا کہ چار ہزار والا مانے لکھا چار ہزار ہے اچھا چار ہزار ہے وہ بھی کہہ ہاں ل یہ بھی ساری صحیح ہے کہ نہیں ان میں صحیح بھی ہے صحیح ہے ضعیب تو مولانا مجھے آج دو حدیث دکھائے ایک وہ حدیث جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح کہا صرف ایک حبیب اور ایک وہ حدیث جس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے کہا دو آج مجھے. <laughs> اللہ اللہ کے رسول نے کسی بھی صحیح نہیں کہا نہ کہا کہ تم ہو کو صحیح, صحیح, صحیح والے تھے جب تم کہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کی نہیں مانتے اور یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک عدیب کو بھی صحیح یا ذیف نہیں فرمایا تو تم کون ہوتے ہو کسی عدیب کو صحیح کہو کسی کو ضعیف کہو اچھے لڑائی ہوئی میرا ایک سال کے لیے تبدیلی جماعت میں چلا گیا وہ جماعت کی کارروائی تو رائے جا کے سناتا تھا लेकिन जो हमारी कार्रवाई है जिसे मुझे में लग देता क्या पहली तस्वीर हमारी हुई छदरे में बलोचिस्तान के एक मौली साहब थे जो हमारे अमीर जमात मैंने उन्हें हदीत रैल हदीत किताब दिखाई कि तबलीगी जमात का मिशन पीढ़ी से लड़ना झगड़ना नहीं लेकिन ये भी नहीं कि अपनी दलील की देन में न रखना यह नहीं है اپنے طور پر اپنے دلائل اگر پڑھ لیے جائیں تو یہ سبلیگی جماعت کے مشر کے کوئی خلاف بات نہیں ہے تو اپنے دلائل اپنے ذہن میں آ جائیں تو اچھی بات ہے اگر دماغ خالی رہے گا ذہن تو کھانا خالی کا دہ میں گیت پھر کوئی مدرسہ کے دان ڈال ہی دیتا ہے تو یہ آپ کتاب دیکھیں اگر مناسب ہو تو دوست خرید سکتا ہے خرید لے امیت صاحب کو پسند آئی کتاب अपने اپنے ذرائع ہیں حادث कुछ کچھ بھی نہیں اور جیسا کہ ٹھیک ہے لوگوں نے پیش بھی کہ کسی وقت دیکھ بھی لیا کرو اور ضرورت پڑے تو استعمال بھی کر لیگرے پہ کہتے تحصیل ہوئی تو وہاں چھ تبلیغی جماعت کے نوجوان نئے نئے غیر نکل بنے تھے چار تو بالکل جا چکے تھے لیکن دو ابھی آ جاتے تھے جماعت میں تو بیٹ پر ہم نکلے وہ بھی دو لڑکے ساتھ تھے ایک حاجی صاحب لمبی لمبی ماشاء اللہ داڑھی وہ جو دروازہ کھول کے باہر نکلے بس چور پہ جانا شروع کر اپنا وقت بھی جایا کرتے لوگوں کا بھی جایا کرتے نہ تمہاری نماز ہوتی ہے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے تھے شوق نہ سن ہم نے سمجھا کہ کوئی داڑھی والا آدمی ہے اچھا آدمی ہے چلو تو دو گلیاں ساتھ کرے گا گشت کرائے گا کوئی چار آدمی ملائے گا میں وہ ہمیں چلنے نہ دے تو گز کی امید سے ان سے میں نے اشارہ کا نر کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں کچھ بات کر لوں دیکھا حاجی صاحب فرمائیے میں ملتان رہتا ہوں اور یہاں ٹگڑے میں پھیل رہا ہوں جماعت کے ساتھ تو دین سیکھنے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں نماز باقی سب سے بڑی عبادت ہے تو آپ اگر ہمیں سمجھائیں گے کہ ہماری نماز میں کون سی غلطی ہے تو ہم بڑے شوق سے سنیں گے آپ فرمائیں کیا غلطی ہے ہم تو آپ کے شکر گزار ہوں گے ہم تو نکلیں اسی لیے ہیں کہ نماز نہیں ہو جائے کہ سور تو امام کے پیچھے پڑھنی فرض ہے جو نہیں پڑھتا امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی کہا حاجی صاحب دیکھو دین کا مسئلہ ہے بڑا ہے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات کا پتہ چلا حاجی صاحب سے میں نے نوٹ بک نکالی اس پر دیکھ لیا کہ مجھے لکھوا دے تو امام کے پیچھے پڑھنا پڑ گئے جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی بہت کچھ ہوئی حاجی صاحب میں نے کھا کے دو تین مرتا سن لے کیونکہ یہ مسئلہ میں نے آگے بھی بتانے جا کے لوگوں کو غلط نہ ہو جائے نا کہیں وہ بڑا خوشی میں سناؤں وہ جب حاجی صاحب آپ کی بڑی مہربانی بڑا شکریہ قیامت کو جب نماز کا حساب ہوگا تو اللہ نے ایک ہی فرض پوچھنا ہے یا باقی فرض بھی پوچھنے ہیں کتنے ہیں یعنی پوری نماز کا حساب ہوگا تو حاجی صاحب مجھے صرف دو حدیثیں آج دکھا دیں ایک حدیث ہے جس کا یہی ترجمہ ہو کہ امام کے پیچھے سورت فاتح پڑھنا پرو ہے جو نہ پڑھے اس کی جماعت میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے فضال اعمال ہم وہی سناتے ہیں لوگوں کو اس میں جو آیت اس کا بھی حوالہ خلاح سورت میں ہے جو حدیث ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے کوئی بزرگوں کی ایک آیات ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہوتا ہے کہ خلاح جگہ سے بھی ہے تو اگر کوئی پوچھے کہ کہاں ہے تو ہم حوالہ دکھا دیتے ہیں تو جس کتاب میں یہ حدیث ہے جو آپ نے لکھائی ہے وہ ہمیں کتاب بتا دیں ہم خرید لیں گے تو ایک تو وہ حدیث لفظ لکھا دیں اور جس کا یہ ترجمہ اور کتاب کا نام لکھا دیں اور ایک حدیث لکھا دیں کہ دو رقط نماز میں کل فرائض ہیں کتنے یہ غیر مکند ساری اوپر نہیں لکھا سکتے اب وہ جان کرائے تو حاج صاحب آپ کا بڑا شکریہ دیکھو, کتنی بڑی آپ سے ہمیں بات ملی ہے وہ جو لڑکے نئے نئے گھر میں کل دماغ میں پھر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو یار ہمیں تو بڑی سناتے ہیں اب وہ کہتے تھے لکھا لکھا تھا نہیں پتہ نہیں کیا بات میں نے ان کو اشارے سے روکا خیر وہ بیچارا جان چلا کے چلا گیا گز پر گئے واپس آئے ان لڑکوں کو میں نے کہا کہ اب تمہارا کام ہے دو کی نماز پر کے کافی دن سے لے کر حاجی صاحب کے پاس چلے جانا کہ حاجی صاحب ابھی سے مل گیا تو لکھوا دیں اب وہ لڑکے چلے گئے حاجی صاحب وہ باہر نکلے ہاں جی کیا بات ہے دیکھا کہ پنجل کافی آدمی جو ہدی سے دونوں مل گئے تھے لکھوا دے کر ہمیں اس نے گاڑی گیری شروع کر دی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے وہ جاتے کیوں نہیں आपने जो गालियां वगैरह देनी तस्वीर पढ़नी पढ़ने से जो हरीसे लिखाए चले जाएंगे अतर के बाद फिर क्या ते मैंने उनको भेज दिया अब वो अंदर से गालियां जाने लगा मैंने कहा वो जो चार उधर गए उनको भी बुला के लाओ की सारे मेरे घर से अडीसें दो लिखवाओ तो गाली तो है नहीं सिर्फ यही है ना कि एक चीज थी को उसने फर्द बताया اب کوئی چیز اس کے کہنے سے تو فرض نہیں ہوگی اللہ یا اللہ کے رسول کے کہنے سے فرض ہوگی نا اور دوسری بھی کوئی گالی نہیں صرف اتنا سوچا ہے کہ نماز میں کل فرض ہوتے کتنے کوئی گالی کی بات نہیں اب وہ چھ کے پہ جائے کہتا آ کر تیسے جن اس نے آ کر ہم سے معافی مانگی کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ مجھے کچھ نہ کہ میری جان چھوڑ دے اور جو لڑکے لائیں ادھر گئے تھے وہ سارے ادھر آ گئے ये तो हरीज का नाम लेके आदि जन को है कोई नहीं अब देखिए ना कोई कितना शोर मचा रहा हो हमारे पास भी है हंसी के पास खुद नहीं काफियों के पास कुछ नहीं कोई सम्मत च और शोर करने की जरूरत नहीं इतनी पर्ची ले कर दे देनी आप जश तक प्रमा दे कि हम बातचीत में कुरान की आयत और नबी पाक की हदीस के अलावा कोई चीज पेश नहीं करेंगे अगर किसी उमदी का कॉल या अपना त्याग पेश करे तो हम जूते ऐन हदीस होंगे वो जो शोर मचा रहा था ना मेल भी टोल दिया मुके मार मार के जिस है तकलीर में वो कभी घटक नहीं करते और वही सारी चीज हो जाएगी इतनी बात में कुछ चल नहीं सकता تمدید آتی نے مجھے کہا کہ آپ کا میں نے یہی کچھ لکھا اور لاتے ہیں پھر بات ہو جائے گی کہتے ہیں کچھ آدمی کو لاؤ جسے رکا دیا ہے کھڑا ہو گیا میں نے دیا ہے اچھا تو بس پھر آپ بیٹھ جائیں بعد میں بات کریں گے آپ ماسٹر نیم کیسا گر رہے اس منٹ میں کہتے ہیں یہ میں نے وہی بات لکھی جو آپ نے تین گھنٹے کیا کریں کہ صرف قرآن دی اگر یہ دکھنا شرارت ہے تو تین گھنٹے کا نا شرارت نہیں اگر بات تو اتنی ہے نا इसका मतलब यह हुआ कि जो आप चाहते थे से, वो कर नहीं सकते तो तारीफ जो है सही हदीज की तारीफ हमसे पूछ रहे बड़े जोर से आते हैं ये कोई हदीफ निशा दो सही हो सही सही सही आप ये कहें कि सही हदीज की तारीफ लिखना आपका काम और हदीजें से हमारा काम सही हदीस की जामे माने तारीफ लिख दे लेकिन कुरान हदीब से किसी उमती की किताब से चोरी की हुई ना हो क्योंकि हदीब पर अमल करना है ना क्यामत तक वो तारीफ नहीं लिख सकता मैंने बताया कि इलम का पहला दर्जा तारीफ है ना कसर ये फिर तो पहले दर्ज में फेल है सारे के सारे एक जगह एक मौनी साहब मैं स्कूल में था तो एक साहब का बच्चा पढ़ता था آ گیا مجھے دیکھ کر بالکل ہی بدل گیا بھوشن کا مت ہی را صاحب میرے زمانے میں مرے بھی تھے ان کے پاس بیٹھ گیا یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ سننی نہیں ہے یہ سننی نہیں ہے ہنومان صاحب نے مجھے بلایا میں چلا گیا مانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ سننی نہیں ہے بالکل صحیح کہتے ہیں سنت کی تعریف آتی نہیں ان کو سنت کی تعریف آتی نہیں جس کو تعریف آتی ہو وہ کہ نہیں تو پتا چلے تو علم کی بات ہوگی اب جس بیچارے کو سنت کی تعریف نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا یل سے کہتا ہے تعریف لے میں دیکھی لے کر میں, میں نے مطلب اور جس فرقے کو, کو تاریخ اس طرح سے آتی پہلا درجہ चल لمکا ہے اس نے آگے کیا چلا اب اس کو آئے نا تاریخ ہر مذہب صاحب کہیں کہ جیب میں ڈال دی تو بھی کچھ لکھ کے دو نا مجھے یہ دروپ جو بن کرے ہنمان صاحب کہنا لگے کہ یہ تو یہاں نماز پڑھتے ہیں سکھاتے ہیں کہ ہر آپ ہی میں دروپ یہ پڑھنا سنت ہے پڑھتے نہیں ہے نہیں ازان سے پہلے نہیں پڑھتے دروپ تو ہم پڑھتے ہیں نا جہاں سنت ہے یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ نماز میں ضرور سنت ہے بیٹھ کر پڑھنا اور جنازے میں کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے ٹھیک ہے نا وہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے نا جنادے میں اور یہاں بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے تو یہ میں بھی ہنسی آپ بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہنفی فکا میں نماز کے دروت کو بھی سنتوں میں شمار کیا ہے جنازے کے دروپ کو بھی آزاد سے پہلے جو آپ پرتیشا حکم مجھے ذرا فکا ہنفی میں لکھانے کیا ہے کہ اس کو کسی نے ازان کی سنتوں میں شمار کیا ہے یا مستحبات میں شمار کیا ہے کوئی پتہ تو چلے نا ہم نہیں کہتے وہ سنت ہے اچھا فرمائے کیا کہتے ہیں اب وہ تھا مولوی نے سوچا کہ اگر میں نے سنت کہا تو اس کا تو ہم خیم ہوتا ہے کہ جس دن سے اسلام میں ازان نماز شروع ہوئی ہے اسی دن سے لوگ درو پڑھتے آ رہے ہیں جس دن سے جنازہ شروع ہوا ہے مس میں اسی دن سے جنازے میں ضرور پڑتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی لوگ موجود ہیں جن کو پتا کہ پہلے اذان سے پہلے نہیں پڑھتے بلکہ آپ بھی بہت سے لوگوں کو پتا کہ لوٹ خراب ہو پھر نہیں پڑھتے اذان باقی ساری ہوتی ہے نا وہ نہیں پڑتے تو کہتا ہے جی کہ سنت نہیں مباح ہے مباح اب بات نہیں آگے تاریخ میں گیا मैंने कहा मुबाक की तारीफ है माता को पता नहीं कर तारीफ परमा दे आप ही कर दे तारीफ आप ही मैंने कहा मुबाक उन कामों को कहते हैं जिनके करने पर स्वभाव ना हो छोड़ने पर अभाव ना हो यही है मेरे मतलब कुत्ते ले जाकर शिकार फेराना ये मुबा है ना गदे पर सवारी करना ये मुबा है بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ابھی تک اسے پتا نہیں چلا کہ میں نے اسے کہاں پکڑا ہے میں نے ہرماد صاحب سے کہا میں نے آپ کو پتا چلا یہ کہتے ہیں جو نماز میں درود پڑتا اس کا ثواب ملتا ہے سنت ہے نا جو جناب پڑھے اس کا ثواب ملتا ہے یہ جو مزان سے پہلے پڑھتے کا ثواب نہیں ملتا تو درود کے ثباب کا انکار یہ کر رہا میں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں وہی ضرورت نہیں پڑھو جس کا ثواب ملے یہ کہتا نہیں وہ پڑو جس کا ثواب نہ ملے ضرور آدمی ثواب نہ ملے کہتا ہے یہ وہ سب کے بات ہے تو مقصد یہ ہے ہم دیکھئے مباق کی تاریخ میں پہنچ گئے تو علم مناظرہ بات چیت کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں پہلی بات تعریفات ہے تعریفات جو ہیں یہ لوگ بالکل نہیں کر سکتے جو ہیں ان کے پاس کوئی جامع مانے تعریف نہیں ہوتی اس لیے بےچارے پھنس جاتے ہیں میں نے بتایا حدیث کی تعریف نہیں کر سکتے صحیح حجیز کی تعریف نہیں کر سکتے صحیح قریب کی تعریف نہیں, نہیں کر سکتے تو پہلے قدم پاری جو فیل ہو جائے پہلی یہ ہاتھ میں پھر اس کو آگے چلانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح اس نے پھر سکھر میں شاط میری سے چیز ہوئی وہاں سے مجھے خط لکھا کہ یہاں بھی ایک آدمی ہمیں مل گیا بڑا شور مچا اس نے سنت کے خلاف نماز پڑھتے تبلیغی جماعت سنت کے خلاف پڑھتے سنت کے سکر میں میں نے کہ خاص ہم دیکھو نا ہمیں تو آپ نے بڑا ڈرا دیا کیونکہ تبلیغی جماعت کی ایک دعوت ہے جو انہوں نے ہر ملک ہر شہر بلکہ ہر دروازے پر کھڑے ہو کر دی ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں نبی پاک کی سلک کو زندہ کرنے اور اس کو پھیلانے میں اور آپ آگے میں کہتے کہ آپ کی سرے سے نماز ہی سلوم کے خلاف ہے تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے نا تو فرمائیے کون سی بات سلوم کے خلاف ہے ہماری نماز میں رفائی جانے کرتے سب میں نے لکھ لیا کہ رفع جہن سنت موقع ہے پھر میں نے وہی پوچھا کہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سنت پوچھ لی قیامت کو یا ساری سنتیں پوچھ لی پوری نماز پوری نماز کا حساب ہوگا تو بس آپ مجھے دو حدیثیں دکھا دیں ایک حدیث جس کا ترجمہ ہو کہ رقو کے وقت رفع جہن کرنا سنت موقع ہے اور ایک یہ حدیث کہ دو رگ نماز میں کل سنت موقع کتنی ہے اس کے پیچھے بھی ہم نے لڑکے لگا دیے دو چار دن آخروں آیا گاندھی گا جی مسلم معاف کرو ایسا آخری گیارہواں مہینہ تھا قصور کے علاقے میں تشدیر ہوئی خود خدا کی وہاں کچھ شور زیادہ تھا دوستوں کا تو میں نے امیر صاحب آ کر ان کے ساتھ میں کافی سے رات گیارہ مہینے ہو گئے تھے میں نے بنت سماج کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا پڑھا دوں گی تاکہ اس مسجد میں تو ہماری تشکیل ہے یہاں نہ پڑھاؤ جامعہ مسلم پڑا ہو جاتا میں نے جامع سے جہاں پڑھایا پڑھا لے کر اور بھی ساتھی ساتھ تھے وہاں سب باتیں اور بھی تھے خوش ہوئے چار دن کے بعد ہماری ٹکیٹ ان کی مسجد میں تھی غیر مقدموں کی مسجد میں جب ہم وہاں پہنچے تو نو مول صاحبان بیٹھے نو مول کتاب میں لے آج مناظرہ ہوگا مناظرہ ہوگا میں نے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں پورے بارہواں نہیں ضرور ہے تو اگر میں نے مناظرہ کر لیا تو امیر جماعت جو ہے میرے گیارہ مہینے پچھلے خراب کر دیں گے سارے کہ نیا کرے سے شروع کرو تو آپ دو کاموں میں سے ایک کر لیں یا تو امیر صاحب سے اجازت لے لیں کی اور یا تو ایک مہینہ خبر کر لیں یا میں جماعت سے فاروق ہوں میں خود ہی آ جاؤں گا امیر صاحب پر میں کوئی اجازت نہیں مناظر کی دیکھ کو امیر صاحب اجازت نہیں دے رہے پھر میں نے کہا کہ اگر حضرت میں کر لوں مناظرہ تو پیسے گیارہ مہینے ضائع نہیں ہو گئے ضائع ہو جائیں گے میں نے کہا دیکھو بھائی اب میں تو بڑا پریشان ہوں آپ یا کو امیر صاحب سے اجازت لے لے اور یا ایک مہینہ سفر کر لیں وہ شور مچائے آخر میں نے خود امیر صاحب سے پوچھا میں نے کہا حضرت مناظرے کی اجازت نہیں ہے نہیں آپ مجھے منع کریں گے بالکل منع کریں گے نہیں مناظرہ کر لیتے اچھا مناظر کیا آپ منع کریں گے ایک بات مجھے بتائیں اگر میں ایل حدیث ہو جاؤں آپ مجھے منع کریں گے اگر میں ایل حدیث ہو جوں آپ مجھے منع کریں گے نہیں امیر صاحب نے فرمایا نہیں میرے کہ لو بھائی بغیر مناظرے کے کام بننے لگا ہے امیر صاحب نے مجھے ایل حدیث ہونے کی اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ جو تو منع نہیں کریں گے تو آپ مجھے صرف دو سنا کے ایل حدیث کر لیں یہ پانچ انگلیاں ہیں ایک سو تیرہ شور سے امام کے پیچھے پر حرام ہے قرآن کی ایک ساتھ میں امام کے پیچھے پڑھنی نہیں ہے جو نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی اور وہ حدیث آیت بیدا قریل قرآن کے بعد ہی ہو کچھ حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک میں صحیح فرمایا ہو کیونکہ میں نے امدی کی بات بھی مان لی ایل حبیز بننا ہے یہ پانچ باتیں اپنی آپ سے پوچھی ہے ایسے حدیث دکھا دو پانچوں باتیں ہوں और जल्दी कर लो अमीर साहब ने बड़ी शराब से मुझे इजाजत दी कि हो जाओ ऐल अभी इसलिए मैं एल अभी होने को तैयार हूं अब अगर आप देर करेंगे आपको गुनाह होगा तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कर ले और ये दूसरा हाथ है अठारह जगह आप रफाइन करते चार रक्तों में चार रक्तों में आठ टाइजे होते हैं ना अठनी सोलह اور دوسری جگ کے شروع میں کھڑے ہو کرتے چوتھی کے شروع میں نہیں کرتے سولہ اور دو اٹھارہ جگہ آپ رفائی جہاں نہیں کرتے اس کے منع ہونے کا ذکر ہو دس جگہ آپ کرتے ہیں چار رفو ہوتے ہیں چار گویا فیصد کے شروع میں کرتے ہیں دس جگہ کا حکم ہو حضرت کا ہمیشہ عمل اس پر رہا ہو تیسری بار جو اس طرح نماز نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی حضرت نے فرمایا ہو اور اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک میں صحیح فرمایا ہو تو بس یہ ای ایک عزیز اب وہ ایک بخاری شریف بھی کے بیٹھ جائے میں بیٹھا کہہ دوں گن لو گن گل لو گنتی جس کو آدھی ہو وہ بات کرے گن لو اب وہ رکھ جائے نو نکلے دسویں نکلے نہ کہیں وہ اٹھارہ کی نبی گنتی نبی کی بھی بولی نہ ہو ہمیشہ قلم ہی نہ ملے اور یہ کہ نماز نہیں ہوتی یہ بھی نہ ملے اور اس حدیث کو اللہ ہی اللہ کے رسول کو یہ بھی نہ ملے تو پانچوں میں سے بات کوئی بھی نہ ملے وہاں میرے سب گنتی کر لو میں بیٹھا ہوں اور جلدی کر لو سلا مچورا امیر صاحب کا کتنا بڑا حوصلہ کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ ہو جاؤ لدیف اور میں بھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا صرف دو حدیثیں سن کر آئے لدیف ہو جانا ہے آپ مجھے کرنے لیں لدیف آٹھ گھنٹے کے اندر اندر وہ کتاب کھولے جب حدیث گننا شروع کرے تو میں سوچتا ہوں بچہ منگا جس کو بیس تک گنتی آتی ہو شاید آپ کو نہ آتی ہو اب وہ گنتی کے چکر میں پڑ گئے تو آپ نے کہے کہ یار یہ گنتی کا چکر نیا ہی ڈال دیا ہے تو کہے آخر میں ماسک کا چکر دونوں گنتی تو کرنی پڑے گی کہتے ہیں آج گھنٹے کے اندر میں سارے کتابیں اٹھا کے چلے گئے چار دن کی ہماری تشریف تھی وہاں اب وہ آئے تو ہمارا کوئی آدمی پوچھے کہ وہ حدیث مل گئی ہے بس صرف سرو سے مناظر آ رہا ہے مناظرہ کا ہوا اس نے تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے لبی پاک بغیر مناظرے کی حدیث سنا دیتے اگر کوئی حدیث نے مناظرے میں ہی سنائی ہو تو وہ مناظرے میں سنا دے نا جو حدیث بغیر منا میں سے دو ہمیں بھی سنا دو ہم حبیثی آپ کا جو مناظر کر مناظرہ کر صاحب نے اجازت بھی ہوئی ابھی بھی مجھے منع نے کیا دوسرا دن ہے تیسرا دن ہے وہ کہتے ہو جا تو ہو جاؤ لیکن حدیث دیکھ کے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جتنے آدمی تھے وہ سب نے سوال یہ یاد کر لیے अब वो कोई भी मिल जाए तो क्योंकि आपको पता है कि हम तो बिलिग्री जमात वाले लड़ते बैठते किसी से नहीं हम तो दीन सीखने के लिए निकले हैं आप हमें दीन सिखा दे एक पूरे वाले से तीन चार लड़के आ गए न्यू के फार्गो से अधिक थे साल में चल रहे थे क्योंकि हम वहां हैं तो आप हमें आपने पढ़ाया तो था लेकिन उस जमाने हम आपकी बातों को ज्यादा अमीर नहीं देते थे باہر نکلے ہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی باتیں بڑی اہمیت ہوتی ہیں تو آپ ہمیں کچھ کہ کیا کریں ان سے سبزی کی جماعت میں چل رہے ہیں آپ کو تو لڑنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو ان سے یہی کہیں گے کہ ہم لڑتے جھگڑتے نہیں آپ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی دماغ غلط ہے یہی ہے نا بات تو آپ ہمیں صحیح کروا دیں بات ختم میں نے تو میں نے کہا مناظرہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں خالی سیکھنی ہے کیا کرنا ہے نماز سیکھنی اب نماز زبانی اور بدنی بات کا مجموعہ ہے نا کچھ چیزیں آپ زبان سے پڑھتے ہیں نماز میں کچھ بدن سے کرتے ہیں تو جو بھی فیر یا ذکر نماز کا ہے ہر ایک کے بارے میں تین سوال پوچھتے گئے اس نے مطلب پہلی تقویز تحریما ہے کیونکہ جی تجویز تحریما فرض ہے واجب ہے سنت ہے مجھتا کیا ہے وہ جو کچھ بھی کہہ دے فرض ہے واجب ہے اچھا جسرا جی قرآن حدیث میں لکھا دیں تو گالی تو ہے ہی نہیں مسا جی کہ میں خطیب نہیں ہوں دکاندار آدمی جی ہوں اس لیے نفل فل اکیلا پڑھتا ہوں پر مقدی بن کر پڑھتا ہوں تو جب میں اکیلا نماز کی نیت باندھوں اور اللہ کہوں کریما تو اونچی آواز سے کہوں یا آہستہ آواز سے یہ مطلب روز پہ جاتا ہے یا نہیں اب جو کچھ کہے ہاں جی آہستہ حدیث ادیب نکالوں تیسرا یہ کہ انسان بھول جاتا میں ایک دن آیا جماعت میں شامل ہونے لگا اللہ خاک الجا سب سے نکل گیا اور میں نے نیز باندھ لی تو اگر اللہ وفر سبانا منہ سے نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں وہ کہے ہو جاتی ہے ایسا حدیث میں دکھا دو نہیں ہوتی ہے حدیث پر میں دکھا دو تو یہ تین تین سوال ایک بہت کا ایک اس کا حکم اور ایک ان کی پڑھنا ہے یا اس کا یہ آپ پوچھتے جائے اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے کہ آئنا دی حضرات نے ہمیں کیا دین دی ہے آج تک تقریباً بیس سال سے میرا چیلنج کر رہا ہے کوئی تقویز تحریم کے بٹر بھی مجھے نہیں بنا سکا کچھ بھی بے چاروں کو نہیں آتا حیدرآباد میں ابد الختار صاحب ہے قلعہ لگا کے گئے اس کا جو معامل سوچر ہے وہ غیر مکل میں باقی تو بار دینے آ رہے ہیں وہ لڑنے آ رہا ہے چالیس دن ضائع بیوی کے امروط ہے بچوں کے امرو تلب کیے بس حاجی صاحب میں چالیس دن جن جماعت میں گیا تھا آپ کے ساتھ لڑکے کو دو سال ہوئے سو دیا گئے ہوئے تو بیوی کس کے سن کر کے گیا ہوا ہے پورے لیے تو چالیس دن پر آپ لڑنے آ گئے وہ دو سال لوگ نہیں वो दुनिया के काम के लिए गया पोस्टक मेरे बीजे लग गए नमाज गलत है हाँ जी तो मुझे नमाज सिखा दे मैं सही पढ़ लूंगा मैं मौलवी हूँ आप मौलिका पढ़ लिया चार मौलिक साहब आग है मैंने चार सिंह तर्जमे वाली और कुरान तर्जमे रख लिया मैंने कहा मौली साहब तकबीर तरिमा फर्ग है वाजिब है सुन्नत है फर्ज है तो फर्ज कहां से स्थापित है पुराने पास से ये पास तो है खाले नीचे देखा हो कमी गरीमा फर्ज है मैं कापी लेके बैठ गया ले, हवाना लिखने के लिए वो तो बोला नहीं दूसरा लड़ पड़ा तू क्यों फर्ज कहा था मैंने सभी लड़ना ना लड़ना बाद जाके तू क्या कहते सुनता है कोई फर्ज नहीं है सुनता है साल की हदीर से ऐसे आखिर तारी एक अदीत निकाल दो निजी तरिमा लिखा होगा सुनता है मैं वहां जाऊँ से लड़पड़ा पूरे क्यों कहा सुनत है अच्छा आप क्या चाहते हैं न फर्द है न सुनत है ना बाजू में कुछ भी नहीं ये फर्द बाजू सुनता आप इतरार से है جو فرض بعد میں سننا ہے وہ بےدین ہے بہت اچھا میں نے بخاری شریف اٹھائی کرما ان کا تھا بات کی جا وہ تکبیر کرما لکھا تھا تکبیر کریما کے فرض ہونے کا بیان میں نے کہا یہ بخاری لکھا فرض ہے یہ لکھ دو کہ بے دین ہے وہ بڑے پریشان مناظرہ کر لو نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو ہی بغیر منازے کے نماز سکھائی مجھے ایک تو اس سے فارغ کر لو مجھے نماز سیکھنی ہے فاطہ پر مناظرہ ہوگا جی فاطہ تر پہنچے تو ہوگا نا تو پہنچ رہے گی تو تقریب تاریمن آ رہی پھر میں نے لسائی نہیں फर्दीर फर्द तकबीर के फर्दों के दी माजन अच्छा जी ये सवाल हम पर कर्ज रहा ठीक है कर्ज तो हो गया लेकिन आप जो अब तक तकबीर का रिना कहते हैं, आपको इसका हुक्म पता नहीं और यह फर्द कहता है सुलभ कहता रहा किसकी तकलीर में कहता रहा है अंधी में اور وہ نماز تیری ہو گئی یا سے کدا کرے گا پچھلی ساری اتنا بوجھ نہ ڈالو اگلا سوال پوچھو آپ کو پتہ ہے کہ میں دکاندار ہوں میں یا تو اکیلا نماز پر تم سنتے نفل تو اکیلے نماز سے تقریب کا حیما بلند آواز سے کن جی آہستہ آواز سے آہستہ آباد سے حدیث سنا دو یہ کتابیں رکھی ہیں نکالو ساری باتیں حدیث میں نہیں ہوتی سے وہ باقی کہاں ہوتی ہے اچھا یہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ بھی قرض رہا تو آج کہ جب میں فرض پڑھتا ہوں تو موقی بنتا ہوں اس وقت مجھے تقریر کر ہوتی نہ ان آواز سے کندی آشتا آواز سے یا استاز سے کہ یہ حدیث دکھا دے کہ موقی یا اہشتہ آواز سے کہیں مناظرہ کر لو میں کہ بندے پہلے منا لیا پھر اتنا دکاندار آدمی نماز سیکھنی ہے صرف نماز آپ نماز سیکھا دوا کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا اللہ شکر ہے اللہ کا شکر ہے پوچھا کس بات پر کتنیوں سے جان چھوٹ گئی نبی کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے پھر نبی سے تویما جو سابئی نہیں کر رہے پتہ نہیں کی چوتھی سے نماز سیکھیں ہے تم نے تینوں والیس ہم لوٹوٹی کرے گا تو دیکھو کسی کو غلط کہہ دینا اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی آخر صحیح تو پڑھاؤ نا ہمیں لیکن مکمل نماز سکھا دو تو نماز میں فرض سنت واجب ہوتے ہیں آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی چیز کی تعریف آپ کو یہ قرآن اور حبیب کے نہیں دکھا سکتے یہ تعریفات سب امتیوں نے لکھی ہے خاص بولے حدیث کی ہوں تو سبق کی ہوں سرپناؤ کی ہوں علم بیان کی ہوں کسی فل کی بھی ہو تاریخ اہل پل لکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں تعریفات نہیں ہوتی اس لیے تاریخوں میں یہ خالص امرتوں کے ساتھ مکل ہوتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے دلیل کی تو پہلے بات تو کرنے جو بات چیت ہوگی وہ بادلین ہوگی یا بے دلیل ہوگی بادلین ہوگی یا اپنی بات واضح با کر دے کہ میں ایلے سنتول جماعت ہوں میرے ہم ہاں بس دلیل کرتی چار دلیلیں ہیں کتاب اللہ سلک رسول اللہ، یہ امت اور پیار آپ بھی فرما دے کہ آپ کے کتنے دلیلے ہیں یہ پہلے اب وہ کہے گا میں صرف قرآن خرید کو مانتا ہوں کہ میں نے چاروں لے کر جب دست کر دیے آپ بھی یہ لکھ کر صرف قرآن کر دیں کبھی نہیں کرے گا یہ یاد رکھیں رکھے غیر مسلم خدا سے نہیں ڈرتا صرف دو چیزوں سے ڈرتا ہے کتنی چیزوں سے ایک ٹیپ سے ڈرتا ہے ٹیپ سے بہت ڈرتا ہے اور دوسرا ڈرتا لکھنے سے हम जब लिखते हैं हम हमीर अलमदिल्ला कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अलहमद्ला जांच के बातें लिखी है चौदह सौ साल में उसमें वगैरह हुई और मुख्य हमारे जामे सीधे उसको नहीं पता होता उसने खुद लिखना होता कि मैं कहा फंसूंगा क्या करूंगा लाडसानी में इसी लिख पर बात हो रही बिजट तो कुछ नहीं लेकिन वैसे कार्रवाई पूरी करते एक गलती कहता है ला च लाता बतुलताब बात और चल रही है एक सामने चौमिन बाद बोलता है लाख लाता इलाम फातुलताब तीन मिनट बाद एक दिन से बोलता है लाख लाता इलाम फातुल किताब बातें और चल रही है आखिर मैंने कहा कि आप ये पढ़ रहे इसका तर्जमा क्या है फाति के बगैर नमाज नहीं होती फाते के बगैर नमाज नहीं होती آپ کتنی نماز پڑھتے روز پانچ پانچ میں نے کہا پاتیا پانچ جہاں پڑھتے چھ دفعہ تو نہیں پڑھتے کہیں کہ نہیں ہر رقب میں فاط فرض ہے ہر رقب میں میں نے کہا پھر یہ حدیث صاحب کے کام کے لیے اللہ تلاح کا اللہ باد کتاب وہ حدیث لال رقع اللہ بات یا دل کتاب کیونکہ دعویٰ تو آپ کا یہ ہے نا وہ حدیث لاؤ کہاں ہے لا رہا تھا اللہ بھی پا کر دیکھتا خراب ہو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں بتایا تھا کہ وہ بڑا شرارتی ہے ایک حدیث ہم نے یاد کی تھی وہ بھی ہمارے کام کی نہیں رہنے گیت میں کہتا ہے تو وہ تھا میں کہتا ہوں کہ جس عمل جو تم عمل کرتے اس کا اللہ کوئی حساب دینا ہے نا اسی کے حساب مجھے آج دے لو اس کے مطابق کوئی حدیث تمہارے پاس آئے وہ حدیث لاؤ لا رکھا وہ ناراض ہو گئے تھے سارے کہ دیکھو جی یہ کہتا ہے یہ حدیث لاؤ یہ حدیث لاؤ تو مقصد یہ ہے کہ جب دلیلیں دو ہیں تو بات پر ضروری آئے گی کہ کوئی تعریف کریں گے تو دو تھے ہم اسی لیے چار دملے مانتے ہیں ہم جو بات بھی کہیں گے ہم انہیں ہاتھ دیں گے کہ وہ ہمارا ہاتھ ہو گیا پوچھیں کہ یہ دلیل سے آئی جو چیز کتاب و سنت میں کا نہیں ہوگی کوئی تاریخ کی بات ہوگی اگر پورے اہل فن کا اتفاق ہے تو ہم کہیں گے دلیل اجما سے ثابت ہے اگر اختلاف ہوگا تو ہم انفی اصول کو دیں گے کبھی دلیل قیاد سے ثابت ہے ہم امام بخاری کو محدث مانیں گے تو پوچھ سکتے سے ہی دریل تھے ہم کہیں قرآن حدیث میں نہیں لیکن محدث کا اجماع ہے کہ وہ امین ہم امام شافی امام ابو علیفا کو امام ملک کہیں گے تو پوچھیں گے کس ترین میں ہے ہم کہیں گے قرآن حدیث میں نہیں لیکن اہل پن کو کہا میشہ ادیم کا اجماع ہے کہ یہ لوگ مل شاہدیم ہیں ہم حدیث کی تاریخ دیکھیں گے صحیح کی اپنی شکا سے لکھیں گے اگر اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے ہم آگے دکھیں گے دلیل اجماعت اگر اس میں اختلاف ہوگا ہم دکھیں گے دلی تو دلیل سے تو دکھیں گے نا تو ہم جو تعریف کریں گے جو کچھ کہیں گے وہ کسی نہ کسی دلیل میں ضرور آئے گا دشان ہونا چاہیے جو بات چاروں میں سے کسی دلیل میں نہ آئے بے شک کاٹ میں ہمیں بھی حق ہوگا کہ وہ اگر تعریف کو لکھتے ہیں کسی راگی کو سکھا یا زہید کہتے ہیں اور قرآن حدیث میں نہیں تو ہم اس کو کار دیں یہ تمہاری دلیل کے مطابق نہیں ہے تو سب دوسری بات ہے دلیل کی پابندی کرنا ہم چار درال مانتے ہیں چاروں درال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ پوری بر اور ان کو دو دنوں کی پابندی کرانی ہے وہ اگر کسی امتی کا کال پیش کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہم اویل ازیز نہیں رہے ہم امتی کے مقلد ہو گئے ہیں دیکھو جی بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو ہم نے پورا چھوڑ رکھا ہے اعلان کرتے ہیں صرف پراندی جب ہم نے آتے ہیں مان نہیں لکھنوی نے یہ لکھا ہے فلو نے یہ لکھا ہے پڑا نے یہ لکھا ہے کبھی ابن حجر نے یہ کہا ہے کیونکہ ہم ابن حجر کے امام کے مقلد مقدمے امام شابی رحمت اللہ کے لیے اگر حضر پرست کی صرف ہے تو امن حضر پرستی کوئی ایمان نہیں ہے ادھر تو کہتے ہو اماموں کو ماننا دین کا نقصان ہے کتنے میں دیکھو ہو گیا ختم کرتے ہیں الحمد للہ یہ ختم کرتے آپ روزہ الحمد للہ رحبا الحمد اللہ مگر